حضرت خواجہ محمد چشتی صحیح پیرو مرشد حضرت خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب مد تشریف لا چکے ہیں صدق اللہ و صدق رسول اللہ و نبی و کریم و نحن و لازالک اللہ من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ تعالی علی خیر خل و نورش ہی وزینت فرش ہی محمد ہی و اللہ اجمین برحمت یا ارحم سامین السلام علیکم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 اور ایمان سے دوری کی ہے تیرہویں صدی میں حرام حلال کی پہچان تھی چودہویں میں ختم ہو گئی لیکن لوگ حرام کھاتے تھے چودہویں میں حرام کو حرام سمجھتے تھے برائی کرتے تھے برائی کو برائی سمجھتے تھے اس صدی کی شکایت ہے کہ لوگ حرام کو جائز سمجھ کر کھائیں گے اور برائی کو نیکی سمجھ کر کریں گے یہ اتنا خطرناک صدی ہے اور اس صدی میں پھر تبلیغ ایک ہے تقریر واض بزر فرماتا المقرو الوائز ہو لا مذہب مقرر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کیونکہ وہ دیکھتا ہے عوام کی رضا کو اور تبلیغ میں دیکھا دیکھ جاتا ہے خدا رسول کی رضا کو یہ بہت مشکل ہے تبلیغ خاص طور سے صدی پر حدیث پاک کا ہے کہ ہزار بندہ نماز پڑھے گا مسجد میں مومن ایک نہیں ہوگا کتنا بڑا کتاب ہے حسن بصری سرکار نے مومن کی تین نشانیاں لکھی ہیں ایک تو فرمایا دین کی بات غور سے سنے گا دوسرا فرمایا سچی بات عمل کرے نہ کرے دین کی بات سچی بات کو زبان سے بھی اقرار کرے گا اور دل سے بھی تائید کرے گا تیسرا فرمایا سب سے بڑا مومن وہ ہوگا جو اپنی غلطی تسلیم کرے وہ کرے گا ہم غلط ہیں دین حق کا کیونکہ دین لوگ اپنے لوگوں کے کثرت کو قول فیل کو دین سمجھتے ہیں اور دین ہے رسول اللہ کا کولفیر اس لیے تقریر تبلیغ تقریر ہے پہلے لوگوں کے واقعات بیان کرنا یا ان کی تعریف کرنا اس سے کچھ نہیں کسی کو کیا ہوتا ہے تبلیغ ہے برئی سے روکنا اچھائی کا حکم کرنا معاشرے پر تنقید نچلی سطح سے لے کر دنیا کے بادشاہ تک یہ بہت مشکل اللہ نے فرمایا وما الر رسول بلاک تبلیغ تو میرے رسولوں کا شیوا ہے نتیجہ خود بیان کر دیا اللہ نے فرمایا قتلا ہومل امبیاؤ بے حق تبلیغ کرتے تھے لوگ انبیاء پاک مخلوق کو قتل کر دیتے تھے لہذا تبلیغ بہت مشکل ہے ہمارا بھی یہی انجام یا ہماری حکومت آ گئی یا ہم قتل ہوئے تبلیغ جو ہے یہ بہت ہی مشکل ہے ایک تو میں تقریر میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کرتی ہے اللہ اللہ جب کلمہ ہماری صحیح نہ ہوں تو پھر ایمان کہاں ہے اللہ اللہ اللہ مانا کچھ نہیں پڑھے لکھے بندے بھی بیٹھے ہوں گے ہارف ہے اللہ کیا ہے کہیں لکھا ہوا تو دیکھ لو ہے hey, ساتھ ہے بولتے نہیں اللہ میں کچھ نہ کچھ نہ نبوت اب بزرگ فرماتے ہیں اللہ کرو گے تو کفر ہے اللہ کرو گے تو طاقت لگے گی تو جب بھی باری تالا کا اسم پاک لو کہو اللہ ہوتا جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جلالت بول جائے گی عادت بناؤ اللہ ہو آسان بھی پڑھا جائے گا اور ہی بھی بول جائے گی اور جلالت بھی بیان ہو جائے گی مالک کی اللہ ہوتا دوسرا حرف السلا تو وسلام علیہ کا یا رسول اللہ جس طرح آج پڑھتے ہیں اصلا تو السلام علیکم یا رسول اللہ تو لا مانا تو نہیں ہے ازانے بھی غلط اشاد اللہ یہ جو ہے نا لا الہ جو پڑھتے ہیں یہ بھی کفر ہے کیوں ربنا نلہ کل حمد یہ بھی تو لا ہے یہاں کھچنا کفر ہے اور کلمے کو لا کو نہ کھچنا کفر ہے ایک بندہ کلمہ پڑھتا تھا تو لا کو کھچتا تھا اللہ تبارک تعالی نے اس وجہ سے اسے بخش دیا لا کو کھنچو گے نفی ہوگی نہیں کھنچو گے تو مثبت ہوگا تو کلمہ تو سکھا جائے صحیح کلمہ سن لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا محمد الرسول اللہ کیا اذان ملے نا صحیح اللہ تبارک تعالیٰ عذاب کو روک لیتا ہے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں وبئی شیطان بھاگ جاتا ہے مگر قسمت کہیں میں پاکستان میں پھرتا ہوں اذان کہیں صحیح نہیں ہے بجید گستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کئی سال علم پڑھا ہے اور کئی سال میں فقیروں کی صحبت بیٹھا تو علم سمجھ آیا فرمایا علم کے بغیر دین سمجھ نہیں آتا اور فقیر کی صحبت کے بغیر علم سمجھ نہیں آیا باجزد اندر کرن کرن سال گزرتے ہیں تو باجزد پیدا ہوتے ہیں وہ فرما رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف ایک ہی باجزید ہے جب باجزید کو سمجھ نہیں آیا بغیر ولی کی صحبت کے تو مولوی کو کہاں ہوگا علم اقبال نے یہی فرمایا علم اذان نے دیکھا نا اشاد اللہ الہ الا اللہ ہے کو نہیں بولتے سر اشاد اللہ الہ الا اللہ اشاد طرح ہے نا تو حرف کیا ہے اشاد اللہ الہ الا اللہ یہ نماز میں اذان پڑھ کے دیکھو اس لیے بہت بڑا بزرگ لکھ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اکثر وہ جہنم میں جائیں گے اذان سیکھو پھر دو اشاد اللہ اشہد اللہ ان محمد الرسول اللہ حیا اللہ ہیا علی ہیا الفلا جی میں ہیا اللہ اللہ ہو اکبر اللہ بات کہتے ہیں اللہ اکبر نول بلّہ نماز پڑھاتے بھی کہتے ہیں اول اس کا منع ہے کیا اللہ بڑا ہے اللہ تبارک تعلی بڑا ہے او اللہ, اللہ تو کہو اللہ ہو اپ بولو لاب کو کھچو تو ازان بھی کوشش کرو محلے میں مولوی کو بتاؤ کہ بھی ازان اس طرح کوفرہ نہ دیا کر شیطان بیماریاں وبائیں آ جائیں گی کچھ تو ہم پر رحمت ہو کیونکہ بغیر آمال بدلنے کے حالات نہیں بدلتے لوگ کہتے ہیں ہم آمال نہ بدلے پیر ہمارے حالات بدل دے اگر پیر غلط کام کرے گا خود جوتے کھائے گا مرید کو کیسے بچائے گا جو کامل پیر ہو گزرے ہیں وہ مریدوں کے آمال بدلنے کی دعا کرتے گئے حالات خود بخود بدل جاتے ہیں اب مولوی فقیر میں نماز پڑھی میاں چلوں اہلا دیش آ گیا بڑا کوئی بڑا تھا اتنا اکڑک کر نماز پڑھی یہ میری بات ایک یاد رکھنا جتنا بد عقیدہ لوگ ہیں نا ان کی اعمال پر بحث نہیں کرنی فقہ پر بحث نہیں کرنی عقیدے پر بحث کرو کیونکہ عقائدی اختلاف ہو تو عملی موافقت فائدہ نہیں دیتی جس طرح حکومت نے ملہ دیوبند ادھر بریلوی عالم اور شیعہ متا پر بحث کی ہوں بےوقوفی ہے نا وہی ملا ہے نا جب عقیدہ خراب ہو عمل لکھا نہیں جاتا تو جب عقائدی اختلاف ہے تو پھر عمل میں بحث کرنا تینوں کی بےوقوفی ہے بدکیتا کا مل نہیں لکھا جاتا جتنا برائی کرے نیکی کرے لکھی ہی نہیں جاتی لوگ بدک گمان ہو گئے تو عالم اور فقیر کا فرق بیان کروں گا غور شری سننا یہ تبلیغ ہے تبلیغ ابھی شروع نہیں ہوئی حق کیسے لگے گا آخر صدی میں جس طرح ہاتھ پر انگارہ رکھ دیا جائے تو بھی انگارہ رکھو چیکیں گے نہیں ہم چیکیں گے صرف مومن اس کو برذبلی کو برداشت کر سکتا ہے باقی کوئی نہیں کر سکتا بزرگ فرماتے ہیں چار بندو میں سے ہو جا پہلے تو حق پر چلنے والا ہو جا یہ نہیں ہو سکتا کون ما سادی سچے لوگوں کے ساتھ ہو جا پھر بھی تو بچ جائے گا یہ نہیں ہو سکتا حق کہنے والا بن جا ارے یہ نہیں ہو سکتا تو حق کو خوشی سے سن لے عمل نہیں کرتا پانچواں نہ ہونا منافع کو کے مر جائے گا آخری حد ہے کہ جو بندہ حق سن بھی نہیں سکتا کیونکہ یہودیت کفر جو ہے جو طور حرام ہے وہ عملی طور رائج ہے جو عملی طور فاردہ ہے وہ قولی طور بھی بیان نہ ہو پھر مسلمان کس کے اسی طرح عمر اچھر کے ابدواب نے چشتیاں شریف رفع جدین والوں کو برا بولا سویرے وہ آ کے بیٹھ گئے دیوبند ہاں بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا کہیں گے خاموش جواب نہیں دے سکے بئیمان جب تم عقیدہ خراب سمجھتے ہو پھر عمل جو اس کے عمل پر جو بحث کرتے ہو تو پہلے اس کا عقیدہ صحیح سمجھا تو عمل پر بحث کی اس لیے جب تک فکرا کے ہاتھ لوگ تھے ہم تھے شعور تھا اب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے علامہ اقبال نے بھی یہی کا فرمایا علم ہے فکی و حکیم فقر ہے مسیح و کلیم علم ہے جو رہا اور فقر ہے دان فکیری ہے نا سچے فقیر آج کل والے فقیر نہیں ہیں اور پھر جلندری فرماتے ہیں مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے ارے ولی وہ ہیں جو صحرا میں بھی رہ کر محافظ نہیں رکھتے کلاشنکوپ والے فقیر نہیں یہ تو مومن بھی نہیں ہے ایک بزرگ نے تعویل کیا اس کے بارے باتیں بہت ہیں وقت تھوڑا ہے یا کون کون سی باتیں کر سکے ہر بات ضروری ہے پھر میں دریا کے کنٹے پر کھڑا تھا دیکھا تو بہت بڑا بچھو دوڑا آ رہا ہے بہت بڑا میں دیکھ لیا بچھو ادھر کیوں دوڑا آ رہا ہے دریا کی طرف اتنا تیزی سے بہت بڑا بچھو میں نے اتنا بڑا بچھو نہیں دیکھا فرمایا میں ادھر چھپ چھپ ہوئی پانی کی دیکھا تو کچھ آ رہا ہے بہت بڑا کچھو آ کر بیٹھ باہر بیٹھ گیا بچھو اور اس پر سوار ہو گیا ویسے ولی نے فرما دیا مومن وہ ہے جو موس سے نہیں ڈرتے ولی وہ ہیں جو سہرا میں بھی جنگلے میں رہندہ وہ یہی بات کافی ہے لیکن وہ دیکھتے تھے کہ کمزور ایمان ہے کچھ وضاحت کر چھوڑے کہ جھوٹے پیر بھی آج ہے نا کلاشن کو پالا تو مومن نہیں ہو سکتا تو ولی کہاں ہو گئے دریا پار کرنے لگا بچھو کو میں نے کشتی چھوڑ دی پار اترا بچھو دوڑ پر ہمارے پیچھے چل پڑا دیکھا تو اللہ کا ولی درخت کے نیچے عبادت کر کے نیند کر رہا ہے سب اس پر حملہ کرنے والا ہے کہاں سے رب نے انتظام کیا وہ اللہ کے بھروسے پر جو سویا ہوا تھا وہ لا خوف تھا ارے ولی کیا ہوتا ہے لا خوف یا اللہ نے اللہ دینا آمن و کرامت نہیں بتائی اس لیے اللہ نے فرمایا میرے ولی جو ہیں متقی کی شریعت پر عمل کرنے والے کیونکہ معلفرت شیطانی بھی ہوتا ہے ایک بندہ تھا اس کی آنکھ میں درد ہوتا تھا وہ ایک بے دین سے سلوات رکھاتا تھا تو خیر لوگ اس کی تعریف کرنے لگے ولی ساتھ بیٹھے فرمایا اس کے پاس نہ جائے کرو انہوں نے کہا یا حضرت وہ کو آنکھ میں درد ہوتا ہے آپ نے فرمایا شیطان اس کی آنکھ کو چوکی دیتا ہے درد کرتا ہے جب وہ سلوات رکھتا ہے شیطان چوکی اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کا موت کے ہو جائے اس لیے اللہ نے کرامت بیانے ولی مت کی پرہیزگار اور نیک شریعت پر عمل کرنے والے شریعت کے باہر کوئی ولایت نہیں ہے گمراہ ہی ہے تو اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ولی اور فقیر میں غور سے سننا کیا فرق ہے ہارون اور رشید نے اپنی بیوی کو کہا تو میری بادشاہی سے دن چھپے تک باہر ہو گئی ٹھیک ورنہ تجھے تلا اب اس وقت تیز رو سوالی تھا گھوڑا اور بارہ گھنٹے لگتے تھے اس کی بات سے باہر جانے گھنٹے کھڑے تھے آٹھ دو سو علما اکٹھا ہوا انہوں نے فتوا دیا کہ تلاق ہے کیونکہ یہ جا نہیں سکتی مول کا تلاق ہے شاید پوری نہیں ہوتی دو سو والد کہا آج کے کرونا ملا ان کی جوتی سے نہیں ملتے وہ قرون اولا کے قریب تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دس کے قریب تھے امام امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ امام وقت کی دوسری دفعہ عورت پر نگاہ پڑ گئی پہلی پڑتی تھی دوسری بار کبھی نہیں پڑی روتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی فرمایا ابو حنیفہ رو نہ تو میرے زمانے سے کوئی دور ہو گیا اس لیے تیرے دوسری دفعہ نگاہ پڑ گئی ہے کی پکوڑے تل رہا ہے تلنے والا بھی بزرگ آئے لینے والا بھی بزرگ گیا دو جگہ پکوڑے رکھے ہیں کہا کہ دو جگہ کیوں ہیں اس نے کہا ایک کال والے ہیں ایک آج والے کہا کال والوں کا کیا بھاؤ ہوا ہے اس نے کہا کال والے دو آنے تو آج والے اس نے کہا ڈیڑھ آنے چھٹا یار تو بھی کیا اور بندہ ہے کہ پرانے دو اور تازے ڈیڑھ اس نے کہا یہی لے لے کہا لیتا نہیں مجھے سمجھا اس نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے ایک دن قریب بنے ہیں یہ ایک دن بعد بنے ہیں بنائے بھی معنی نے ہیں جس طرح کل بنے آج مجھ سے بنی نہیں سکتی یہ کرو اولا اس طرح عالم دو, حق, دو سو والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا جو اہلا دیش کہلاتے ہیں ہاں میں وہ بات کر رہا تھا میں نے اس پر سوال کیا یا تم الحمد شریف چھوڑ دو کوئی اور صورت پڑو کہتا ہے کیوں میں نے کہا الحمدللہ للہ میں تو تقلید ہے غور سے سننا کہتا میں نے اللہ نے فرمایا احترس رات المستقیم سمجھو مجھے سیدھا راستہ دکھا یا اب اب رب کو کیا بتانا ہے میرے انعام والے لوگ والا راستہ وہ سیدھے راستہ وہ اللہ نہیں جانتا ارے یہ ہمیں بتایا ہے تم اس سے سیدھا راستہ مانگو میرے انعام والے لوگ سیدھے راہ پر ہے انام اللہ علیہ نبی جی نہ و صدیقی نا و شہادا سوال ہی نا اللہ نبی صدیق شہید ولیح والا راستہ مانگو جن کو یہ غیر اللہ کہتے ہیں بھائی مانو اللہ نے کسی نبی کو نبی اللہ کسی کو خلیل اللہ کسی کو حبیب اللہ کسی کو سفی اللہ کسی کو نجی اللہ کسی کو روح اللہ کسی نبی کو اللہ نے غیر اللہ فرمایا وہ تو غیر اللہ بولتا ہے بائیمانو تو نبیوں کو غیر اللہ کہتے ہو تو اہل اللہ پھر سوالہ ان لوگ اللہ نے فرمایا اولیاء اللہ میرے دوست یہ کہتے ہیں نہ جاؤ غیر اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماوے میرے دوست تو ہم بائیمانو کہتے ہو غیر اللہ میں نے کہا یار تن سراۃ المستیم سرات الزینا انم تال ہے یار العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو انعام والے لوگ تیرے جس راہ پر ہیں ارے سیدھا رہتا ہے دین دین ہے عقیدہ اور آمال صالح تو اللہ نے فرمایا وہ سیدھے راہ پر ہیں جس طرح وہ کریں اسی طرح کرو میں نے کہا اس میں تو تقلید ہے اب پھنس گیا میں نے دوسرا سوال کر دیا مسلمانوں میں نے اس پر کیا سیدھا راستہ حدیث قرآن والا ہے باہر نہیں ہے شاید کوئی کہے سیدھا راستہ حدیث قرآن کے باہر ہے نہیں میں نے کہا سیدھا راستہ تو آئے حدیث قرآن والا اللہ نے کیوں نہیں فرمایا مجھ سے حدیث قرآن والا راہ مانگو اللہ تبارک تعالی نے فرمایا مجھ سے انعام والے لوگ والا راہ مانگو اس کا مطلب بتا دے تو میں تیرا مرید ہو جاؤں گا ایمان سے جتنا بڑا تھا بس جو خاموش فقیر کی صحبت کیوں نہیں تھی فقیروں کو جو چھوڑ دیا میں نے کہا اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میرے جو حدیث قرآن ہے میرے انعام والے لوگوں نے سمجھا ہے جس طرح وہ کریں اسی طرح کرو انام اللہ علیہ نبی جی نو صدیقی نو پہلے نبی صدیق شہید ولی ہیں اعلیٰ راستہ اٹھ کر بھاگ دیا اب دو سو عالم نے چھتوا دے دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے آزم جن کی حدیثیں پڑھ کر لوگ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں اپنا فخر کرتے ہیں آئل حدیث کسی کے پاس چالیسواں حیصہ ہوگا کسی کے پاس ہزارویں حدیثہ حدیثوں کا ہوگا تو پوچھا آپ امام شافی کے پاس کیوں جاتے ہیں فرمایا وہ ہیں حکیم ہم ہیں پنساری ہم علاج نہیں کر سکتے کوئی نقصہ تجویز نہیں کر سکتے یعنی دین بیان نہیں کر سکتے یہ امام بخاری بتا رہے ہیں جو محدث آزم ہیں جن سے حدیثیں پڑھتی ہیں یہ وہی گمراہی اب وہ امام شافی کے پاس روپیتا خانم ولی فقیر کے پاس چلی گئی دو سو عالم نے تو کہا طلاق ہے نا نے فرمایا ایک گھنٹہ دن کھڑا تھا جلدی میری مسجد میں بیٹھ گیا وہ مسجد میں بیٹھ گئی دین چھپا فرمایا جا تیرا نکاح بحال ہے اس نے خیراتاں کر دی لوگوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے نکاح وہ تلاق ہو گئی ہے ذہن کو چوٹ لے لی ہے اس خانم تیرا نکاح کیسے بحال ہے اس نے کہا امام شافی کے پاس جاؤ تو گئے امام شافی نے فرمایا ہارون اور شی تیری بادشی سے بہر ہو گئی تھی یہ مسجد اللہ کی بات صحیح ہے تیری بات یہ نہیں ہے اور یہ ایسی بات صحیح آئے کہ دنیا کا بادشاہ ایک انچ سے فتح نہیں کر سکتا تحت سرا سے لے کر آسمان تک مسجد ہے تو, تو کہتا ہے دنیا کا بادشاہ اس کے اندر دنیا کی بات بھی نہیں ہو سکتی یہ اللہ کی بات محمن ال نے ایک بندے کو کہا ایک مہینہ تو میری بادشاہی سے بہر ہو جا وہ مایوس گمزدہ ہو کر گھر گیا بیٹی اس کی عالمہ تھی باپ کیوں آپ گمزدہ ہیں اسی طرح بادشاہ نے کہا ہے بیٹی نے کہا آپ مسجد میں بیٹھ جائیں میں روٹی دے آؤں گی مسجد میں بیٹھ گئی تمام فوکا علماء سے مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے کہا وہ اللہ کی بادشاہی میں تو گرفتار نہیں کر سکتا وہ مسجد میں آ گیا اور یہ بادشاہی بھی مسلم ہے کہ قیامت تک مسجد کا ایک انچ کوئی فتح نہیں کر سکتا رام. اندازہ لگا ہوئے جس مسجد کا ایک انچ فتح نہیں کر سکتا دنیا کی بادشاہی شباز سور نے ہزاروں مسجدیں گرا دی مسجدیں گرا کر میٹرو چلا رہا ہے سنا ہے کبھی ایسا کا مکان گرا کر بولے کتے مکان گرا کر یہ مکان اہم ضرورت ہے نہیں کہ میٹرو اہم ضرورت ہے وہ بیمان قصور کی بسیں خالی جا رہی ہیں لوگ بھوک مر رہا ہے تو میٹرو پر باتر آپ اور اربوں روپے کے لوگوں کی دکانیں مکان گیر کر روزیاں ختم کر کے تو میٹرو پر چڑھا رہا ہے زندہ ہمارے اسلام میں ہے کہ جو قوم ظلم کے خلاف نہ بولے لکھتے ہیں وہ کمال بیمان ہوتی ہے ہمارے اسلام میں ہے کافر بھی اپنے ملک میں اتنا عوام کے دشمن نہیں ہے پیپل پارٹی کفر میں ہے یہ ظالم اور منافق ہیں اب ان کا ظلم بیان کرتا ہوں میں کہ ضرورت ہے عام کی چیز جس طرح بادشاہ خریدے اسی طرح عوام کو دے نفع نہیں کر سکتے پھر نفع اتنا بے ایمان تو سوجی نکالے میدا نکالے اور یار آرٹسٹ سے کوئی زیادہ ضرورت عامہ کی چیز ہے نانفکا اور مکان یہ دو بڑی ضرورتیں ہیں عمر بین عبدالعزیز نے غریبوں کے لیے اپنے باورچی خانے روٹیاں دیرے بنائے تھے شہر میں لوگ آتے کھاتے اور غریبوں کو اپنی زمین میں بھی سرکاری زمین میں بھی غریبوں کو مکان بنا دیا وہ بات کیا تھا کوئی لوگ سوال کرتے ہیں یہ بھی کہنا چاہیے سوال کرتے ہیں جی جیسی عوام ویسا ہٹ یہ حدیث پاک ہے حدیث پاک کا ترک مانا سوائے ایما اولیا کے اور کوئی کر نہیں سکتا ہر بندے کو دیکھو حدیث پاک کا مانا کرتا ہے ارے یہ ہم بھی جانتے ہیں حدیث پاک کا ہے کہ عوام خراب ہو بدکار ہو حاکم ظالم اور بدماش ہوتا ہے ارے عوام کو تو خراب کہہ دیتا ہے بے کا بے گناگار کہہ دیتا ہے ظالم کو ہاکم کو ظالم بدماش تیرا باپ کہے گا جا حدیث پر عمل کر عوام کو خراب کہہ دیا بندوں میں ایک ہاکم کو ظالم بدماش کہہ گیا پھر آگے چل جو بدکار عوام ہوتی ہے اسے ہاکم ظالم سزا دیتا ہے اور جو ظالم حاکم ہوتا ہے اسے رب سزا دیتا ہے یہ حدیث پاک کا پورا مانا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے وقت عورت سیڑھی پر چل رہی ہے مرد دا گیا اس نے کہا اے اوپر والے پیڑیوں پر پیر رکھو تلاق کے نیچے والی رکھو رکھو تلا بیٹھ گئی آج کی ہوتی تو فوراً رکھتی کہ جان تو چھوٹتی ہے وہ دو دن بیٹھی رہی تمام علماء سے پوچھا گیا انہوں نے کہا تلاق ہے یا بیٹھی رہی یا اترے گی یا چڑھے گی طلاق پڑ جائے گی وہی فقیر کے پاس چلے گئے اب فقیر ایک فقیر دیکھو کیسے علاج کرتا ہے امام ابونی فرحمت اللہ علیہ کے پاس یا حضرت اسی طرح مرد نے بین لگائی ہے آپ نے فرمایا اسے لکڑی کی سیڑھی پر اتار کافر یہاں جنجو کی کفر کی نشانی ہوتی ہے وہ پہنی اوپر تین قمیص پہنے پڑا اتنا کو فراست اور مومنی نظر اس کا معنی کیا ہے سب نے کہا ڈرو مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے معنی بھی یہی ہے اس نے کہا یہ معنی تو مجھے بھی آتا ہے ایسا معنی بتاؤ جو میرے دماغ میں جگہ کر جائے میں کلمہ پڑھ لوں سب علماء نے کہا معنی یہی معنی بھی یہی ہے کسی نے کہا فقیر بیٹھا ہے اس کو سوال کر اس نے کہا فقیر کا اور علم ہوتا ہے اس نے کہا ہاں یہ بات سمجھ لو کہ دین بغیر علم کے سمجھ نہیں آتا میں دین کی نفی نہیں کر رہا لیکن دونوں ضروری ہیں علم بھی فرض ہے اور فقیر کی صحبت بھی ضروری ہے علم کے بغیر دین کی سمجھ نہیں آتی اور فقیر کی صحبت کے بغیر علم سمجھ نہیں آتا گیا فقیر کے پاس اور فقیر صحیح معنی بتانا میں کلمہ میں پال لوں گا اتنا فراست المومنی یا نظور اس کا معنی کیا ہے وہ معنی بتا جو میرے دماغ میں جگہ کر جائے فقیر نے کہا ہو کافر یہ جی چادر اتار تین قمیص اتار نیچے تم نے کفر کی نشانی پہنی ہے یہ اتار اس کا مانا یہ محاصل یہی ہے کہ فقیر گئے ملا کے ہاتھ آ گئے کے پاس اپنا دین نہیں ہے ہمیں کیا دیا علم اقبال نے فرمایا علم ہے فقی و حکیم فقر ہے مسیح و کلیم علم ہے جو آئرہ اور فقر ہے دان آئرہ فرمایا عالم سے رام اب پوچھ وہ خود ڈھونڈ رہا ہے راہ فقیر سے پوچھ جو جانتا تو فقیروں کی صحبت سے ہم دور ہو گئے اس لیے ہمیں دین کی سمجھ نہیں آتی اور تقریریں عام ہو گئیں تبلیغ نہیں ہوئی تبلیغ میں جس میں آفکار بلند ہوں عقیدے بلند ہوں دین کو بندہ ضروری سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے یہ جہان بغیر کیا کیوں نہیں ملتا جو آوارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی مچھر کے پر برابر قدر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو ایک پیالہ پانی کا پینے کے لیے نہیں دیتا وہ ملحیات دنیا اللہ دنیا کی زندگی آواری کھیل کود ہے عقیدہ ہمارا اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آواری چیز کہتے ہیں بغیر کیے نہیں ملتی کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جان کے لیے بھی رحمت ہے وہ رحمت اللہ عالمی نے کام چھوڑ دے بلا دار العرہ تو خیر ہوں آپ کا آخرت کا گھر اونچا اور ہمیشہ رہنے والا ارے اگر ادنٹ اور اللہ نے فرمایا گمادابن ملار پھیلا دے اللہ, اللہ رز کوئی چیز نہیں جس کا رزق میں نے لازم نہ کیا ہو مسلمانوں جو آواری چیز اللہ نے کرنے کا نہ کرنے کا سوال نہیں فرمایا حکم نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا میں ہر ایک کی روزی جو ہے میں اس لیے سعد علیہ رحمت فرماتے ہیں وہ بائیمان جس نے تمہیں زندگی دی ہے روزی نہیں دے گا یہ تو روزی چھین رہے ہیں ایک کماتا تھا دس کھاتے تھے اب دس کماتے ہیں دس نہیں کھاتے حیرت کیوں نہ رہے بادشاہ نے کہا کوئی دلہ تلاش کرو وزیر کو کہا وہ گیا ایک پکڑے کہاں جا رہا ہے گھیو دینے جا رہا ہوں میری بیٹی نکل گئی ہے کسی کے ساتھ اس نے کہا ایک دلہ تو مل گیا آ بادشاہ نے کہا میں نے تین کہا تھا بادشاہ تین پورے ہیں ایک تو ہے ایک میں ایک ہی تو میں دلہ نہ ہوتے یہ کیوں ہوتا جو گھی دینے جا رہا تھا وہ دلہ تھا جس کی بیٹی کو فوجی نکال گیا اسے کوٹھی بنوا دی یہ غیرت مند نہیں سمجھے وہ بیٹی کو نکال گیا اس کو کوٹھی بنوا دی نواز اللہ اکبر پھر یہ ہمیں کیا دیں جن کو اپنی غیرت نہیں وہ ہماری عزت کا کیا تحفظ کر سکتے ہیں اور حکومت وہ ہوتی ہے جو قوم کے مال جان عزت کا تحفظ دے جو قوم کی عزت اور مال جان کا تحفظ نہیں دیتی وہ بیمان ڈاکو اور بدماش ہے حکومت نہیں ہو سکتی جان کا تحفظ دے مال کا اور عزت کا اس لیے تمہاری جان مال عزت کا جو دشمن نہیں وہ تمہارا دشمن نہیں اس کو دشمن رکھنا حسد ہے جو تمہارے مال کا دشمن نہیں جان کا بھی اور عزت کا بھی سمجھ لو اسے دشمن مت بناؤ پھر حسد ہے دشمنہ نہیں اب میں تبلیغ کی طرف آ رہا ہوں واقعات تو بہت ہیں یہ سکول والے جو ہیں منافق ہیں اب پتہ چلے گا آپ کو لگے گی نا چور کیوں منافق کا اندر بہر ایک یہ تو جانتے ہو کہ منافق کا اندر بہر ایک مومن کا اندر بہر کافر کا ایک اس لیے اللہ نے فرمایا منافق فدر کے لسفل مینندار سب سے نچلی جہنم میں ہوگا کیونکہ یہ بےمان اندر کچھ رکھتا ہے باہر کچھ میں نے دعویٰ کر دیا اب سمجھاؤ تمہاری تائید کا بزرگ فرماتے ہیں میں بت شکن ہوں بت ساز نہیں رے حق بے نیاز ہے کسی کی تائید کا محتاج نہیں وہ کسا ختم کر تم تائید کرو گے اپنا فائدہ نہیں کرو گے تو حق کو کوئی ضرورت نہیں حق بے نیاز ہوتا ہے اب میں نے دعویٰ کر دیا منافق کا تو منافق کا اندر بہر ہے کافر کا لیبل پشاپ کا اندر پیشا مومن کا لیبل دودھ کا اندر دودھ منافق کا لیبل دودھ کا اندر پشا ایمان سے جو ایمان والے ہیں فضر کریم ذکرت انفاول مومنین رسول خدا کو فرمایا جا رہا ہے محبوب تو تبلیغ کر فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے جس کے اندر ایمان نہیں اسے کیا فائدہ دے گی وہ تو رسول خدا کی تبلیغ بھی فائدہ نہیں دیتی قرآن نے فیصلہ کر دیا اب مومن کا لیبل دودھ کا اندر دودھ کافر کا لیبل پیشا کا اندر مومن کا لیبل دودھ کا اندر پیشا ایمان سے کہوے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہو کہ ڈیڑھ سو سال سے انہوں نے علم علم دیواریں کالی کر رکھی یا نہیں کر رکھی الم الور لکھ رکھا ہے نہیں تو بائیمانو پڑھنے والے کو عالم کیوں نہیں کہتے نہیں سمجھے اگر یہ علم ہے پٹواری تھاندار ڈھی سی سارے افسر عالم ہے انہیں کہو بندے کے بیٹے بنو تم بھی عالم ہو بے مانو اسے علم کہتے ہو پڑھنے والے کو عالم نہیں کہتے نہیں سمجھ یہ بات آئی تو ہے تعید کرنا مشکل ہے ابھی آگے سننا یہ تو میں نے مشاہدے سے کہہ دیا اب تم قرآن سے منافق ثابت کرتا ہوں نسے یہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑا لیں گے اللہ نے فرمایا میرا محبوب شکایت لگائے گا کال اور رسول یاربین نہ قومی تک حضو حاضل قرآن محاجورا یارب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا شکایت لا کے دور ہو جائیں گے وہی ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں کون سی بات کر رہا تھا ہاں توجہ سے بشیر المنافے کی نب انزاب محبوب میرے جو منافق ہیں ان کو میرے دردناک عذاب کی بشارت دے دے خبر دے دے وہ میرے دردناک عذاب کے مستحق ہیں یارب العالمین کون منافق کہیں اللہدین جتک حضو ن ال کافری نا محبوب منافق وہ ہیں جو کافروں کو دوست سمجھتے ہیں چلو مشاہدے کو نہ مانو مشاہدہ ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے وہ قرآن کو تو مانو گے نہیں مانتے کیا بشیر المنافکین بے اللہ علیم اللہ خزن القافرینا اولیا مندون المومنین آ جب تک اونا ان دہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت سب کچھ وہاں سے ملتا ہے ایسا ہے اب نہیں ہمارے حکمران ان لت لاہ جمیا محبوب ساری عزت کا مالک میں ارے عزت بھی سن لے بزرگ فرماتے ہیں چٹئی پر سویا ہوا ہے زمین پر سویا ہوا ہے اس کی عورتیں با پرد عزت والی ہیں وہ دنیا کا بادشاہ ہے تخت پر بیٹھے ہیں وہ راجنپور کا بزرگ تھا اس کا تھا ہے ہاں تو کڑوا وہ فرماتے تھے محمد شفیع تیری بھی کڑوی بات ہے اور فوت ہو گیا میری بھی سن میں نے کہا سنا اس نے کہا ہو محمد شفیع یہ جان گزرتا رہا ہے دن کروڑ روپے کی کوٹھی ہوگی اور وچے بیٹھی کھوتی ہوگی ہے <سؤال> کڑوی بات نہیں دوسرا اس نے فرمایا اکان دے پھول گلاب نظر دے دریا کے پانی شراب نظر دے جن دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے بھی نواب نظر دے میں نے کہا یار میں کڑوا ہوں کڑوا نہیں ہے ابھی میٹھا ہے عزت میرے رب کے ہاتھ ہے وہ میں ایوب خان کو کتا کہا تھا غیرت مند تھا پٹھان تھا دوسرے دن تخت کو چوٹ مار کے اتر گیا کہ مجھے کتا کہتے ہیں میں بادشاہ کس کا ہوں ایمان سے میں جا رہا ہوں عورت عورت سے پوچھ رہی ہے کہ گیس کیوں بند ہے وہ عورت کہہ رہی ہے نواز کتنی کے بیٹے نے بند کی آ گئی زد. وہ غیرت مانتا اسے کتا کہا اتر گیا تیری ماں کو کتی کہہ رہے تو کرسی پر بیٹھا ہے ایسی اولاد ہوئی ہی نہ گالی دیتے ہیں میں کیا کیا سناؤں ماں کو گالی دیتے ہیں لوگ میں جا رہا تھا ایک بندہ جا رہا دو بندے جا رہے تھے اس کو بھی بند کرو تھوڑی ایک منٹ اللہ کا خاص دشمن تھا نمرود دو دنیا کے بادشاہ ہو گزرے ہیں کافر دو مسلمان نمرود اور بخت نسر دنیا کے بادشاہ اور فراؤن کو اللہ نے بیمانو چار سو سال بادشاہ دی اس کو سر میں درد نہیں پڑا شاہ ان لوگوں کی ہے ارے جنہوں نے اسے مانا تو کافر ہے خدا نہیں ہمارا تو دس سال بیٹھتا ہے ایمان کہتا ہے میں خدا ہوں تو پھرا سے تو بدتر ہے ہم بھی اسے کہتے ہیں جی یہ نہیں اترتا یہ تو خدا بن گیا بس تو ان لوگوں کی شاباش تھی کہ بچے دباہ کراتے رہے پھر ان کو کہا تو کافر احمد تم یہ خدا نہیں مانتے چار سو سال بعد سے سر میں درد نہیں پڑا تعجب کی بات ہے یہ بےمان پانچ سال بیٹھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہاں خدا کہ گنجا بنیا بعد سے آ کے کتنے خدا ماں کو آ کے مٹھی برد پیو کو آ کے سرد بند بہت خطرناک مسلمانوں میرا تمہیں غیر دلانا فرق عمر بن عبدل عزیز دیا نہیں جلاتے تھے جب گھر کا دیا جلاتے تھے اپنی تنخواہ سے جب سرکاری کام میں تو سرکاری بیت المال سے دیا جلا دیا نہیں جلاتے تھے یہ بیمان نواز کی چالیس لاکھ مہینے کی بجلی ہے ایک لاکھ کیری ڈبہ چل رہا ہے اور ان کے تو دیکھے نہیں جاتے کربا پتی اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہریش اور بخیل بادشاہ سے توبہ مانگو یہ بیمان کتے سے بھی زیادہ ہریش ہوتا ہے پتی ہیں قوم کو لوٹ رہے وہی ہریش اور بخیل وہ بائیمان ساری دنیا کو تو تقسیم کرے ان کو دو بیووں کو دو یتیموں کو دو غریبوں کو دو یہ پیسہ کہاں ساتھ لے جاؤ گے ابھی پھر لوٹ رہے ہو اس غریب کو جو مجھے کہتا ہے کہ پانچ ہزار تنخواہ ہے تین ہزار بل ہے پچیس سو میرا کرایہ ہے 5500 سو بےمان وہ تمہیں بل کر دے کیوں قوم نہیں بولتی جو ظلم کے خلاف کون نہ بولے وہ بیمان اور منافع کو ہوتی ہے ایک کماتا تھا دس کھاتے تھے اب بھی یہودی فتنہ ہے کہ دس کمائیں دس نہ کھائیں میں آپ کو میں نے تین ہزار بندہ تھا پیر میں ہرلی شاہ صاحب نے فرمایا وہ بئی مانو ووٹ نہ دیا کرو ظالم کے راستے سے جو کانٹا اٹھائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا ولا تو اس میں والدوان کسی کی ظلم میں مدد مت کرو اس آیت کے تحت پکڑے جاؤ گے جتنا ووٹ ظلم کرے گا ووٹ دینے والوں کا حصہ ساتھ ہو وہ جہنم میں جائے گا ایک بندے نے کہا یا حضرت میرا بھائی اٹھ رہا ہے دعا کریں جیت جائے آپ نے فرمایا ماں دعا مانگتے ہیں وہ ہار جائے کہا یا حضرت کیوں فرمایا ہوا میرے طرف سے جو جیتے اسے لانتا پاؤ اور جو ہارے اسے مبارکہ دو شیخ الجامی نے پوچھا یا حضرت کیوں فرمایا وہ جیت گیا بےمان ظلم کرے گا اللہ کو تالا اس کو پکڑ لے گا جہاں جہنم میں ڈال دے گا اور جو ہار گیا وہ ظلم سے بچ گیا اس لیے جو ٹیکس اور جرمانے لیتے ہیں دیکھو ان سوروں پر کیا مار پڑی ہے حضرت علی فرماتے ہیں سب ہر کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جو ٹیکس اور جرمانے لگاتے ہیں اس رات بھی ان کی توبہ نہیں آئی سود کار کی زانی فاسک فاجر زال سب کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جو حاکم ٹیکس اور جرمانہ لگاتے ہیں ان سوروں کی توبہ اس رات بھی نہیں ہے یہ جہنوی ہیں یہ قابل توبہ کیونکہ یہ حقوق وباد ہے ٹیکس اور جرمانے کی کوئی سزا نہیں ہے یار سود کی پھر کوئی حد ہے یہ جرمانے ٹیکس کی کوئی حد ہے دیکھو سور مزے تو اڑا رہے ہیں قبر میں جائیں گے تو پتا لگے گا میں نے پوچھا ہوئے اچھے سربراہ کی نشانی تین ہزار بندہ تھا خاموش اے جوت گوٹو کو غور سے سننا بئیمان ووٹوں کو جیس سمجھتے ہیں وہ ابو جہل کے پتر ہیں کیونکہ ابو جہل کے ساتھ لاکھوں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ سمجھا نہیں سمجھا رحمت اللہ کے ساتھ تین سو تیرہ ملا تیرے ساتھ بہت ہوں گے نورانی اٹھال لی پور کازمی ملتان کا پیر اور نورانی میں نے جمہوریت کو لانت کرار دیا وہ نورانی کو بہت ماننے والے تھے جلوس نکال کر آ گئے مجھے کہتے ہیں یا صحیح جواب دے یا علی پر سے منتقل ہو جا شام تک میں نے کہا قرآن کیا پڑھوں قرآن کا وہ بھی منکر تھا وہ تو تھا اکثر فرا والا ابو جہل کہتا تھا اکثر فرا اللہ نے فرمایا میں نبا دیے میرے شکر گزار بندے وہ تین سو تیرہ تھے یا جا. ابو جال کے ساتھ لاکھوں تھے نہیں تو بیمان جمہوریت کو ماننے والا تو ابو جال کے ساتھ ہیں میں نے کہا ان کو مشاہدے پر مار دے میں نے کہا وہ ایک طرف نورانی ووٹ لگائے کادمی کتنے ووٹ سب نے کہا دو میں نے کہا تین تو نہیں ہوتے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا ادھر دو کنجریاں لگا دیں جو چالیس چالیس سال چکلے پر بیٹھی ہیں برابر اور تین کنجریاں ہوئی تمہارا نورانی گیا کادمی گیا تمہارا نورانی تو دو کنجریوں کی مار ہے ایمان سے جیسے ایک بندہ فتنہ کرنے لگا میرا کہتا تو نورانی اور کادمی کو کنجری کو برابر کر دیا تو نے دار تھا بڑا جلوس کا میرا مخالف ہے لیکن اللہ نے اس سے ہاتھ کہلوا دیا وہ فتنہ پھیلا رہا تھا وہ کہتا ہے ایمان بکواس نہ کر وہ کہتا ہے ووٹ برابر ہیں کیا ووٹ برابر نہیں وہ سارے جیسے آئے ویسے چلے گئے یہ جمہوریت لانت پھر بننے کی بھی لانتی ارے جس سوال کی عبارت غلط تو اس کا جواب صحیح آ سکتا ہے جب عبارت غلط ہے ووٹ دینے والے خاص تھے مجلے سے کے تو آیا حضرت امیر عمر اور ووٹ دینے والے عام تو آیا نواز مسلمانوں سارے کیا فدان کا اتفاق ہے کہ جو مرد مونچھیں داڑھی دونوں ملا اسے عورتوں والی عادت ہوتی ہے بری سمجھ لیں کسی کا اختلاف نہیں بلکہ یہ پیر میں علی شاہ صاحب کا ماقولا ہے آپ نے فرمایا نہ ڈاڑھی نہ مچھ دے دنیا دا لچ اب میں آپ کو ہاں میں نے سوال کیا اچھے سربراہ کی نشانی بتاؤ خاموش تو بھائی مانو ووٹ کیوں دیتے ہو جب تمہیں پتہ ہی نہیں اچھے سربراہ کا یوں ہی اب کی طرح ہمر مارے جاتے ہو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے تو اچھے سربراہ کی نشانی بتا دے کوئی بات نہیں ہاں اب سمجھو فقیروں کے در پر جاؤ فقیر کہتے ہیں سربراہ کو مت ویک عملے کو ویک عملہ سپاہی بندے کا بیٹا ہے سربراہ بندے سپاہی سور ہے تو سربراہ نانی چور عملہ اچھا ہے تو سربراہ اچھا ہے میں کہنے لگا کہ بات کر رہا تھا ایک ریلوے کا افسر کہتا ہے یار تو کہتا ہے پاکستان کے افسر سور ہے یہ میں نے کہا نہیں یہ سوروں کے سور ہے میں نے کہا ریلوے کا افسر جو جانتا ہے میں نے کہا کیوں نہ مراد بےمان تیرا خزانہ خالی ہے تو عملے کو تیرا کھا گیا غریب پر آ کے پڑ گیا بی روپے یونٹ اور منافق تو انہیں جلوس نکالا تھا مہنگائی کے خلاف قوم کو دوکھا دیا تھا اصل میں جان گیا کہ تیرا جلوس اس وقت میں نے کہا مہنگائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جلوس نکال رہا ہے زرداری کے خلاف لوگوں کو تاثر دو لوگ ہی تو بے وقوف تھے کہ میں مہنگائی کے اگر یہ مہنگائی کے خلاف کرتا تو چار گنا مہنگائی زیادہ کر دی یہ منافقت کی قوم کے ساتھ اور قوم کا دشمن ہے پیپل پارٹی جو ہے ٹھیک ہے ہم تو ووٹوں کے خلاف ہیں وہ کفر یہ منافق اور ظالم ہیں یہ دونوں پھرا جتنا قوم کے دشمن ہیں دنیا میں کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں کوئی جلو عوام کو حیرت آنی چاہیے او بھائی مانو ایک مجھے کہہ رہا ہے یار ہمارا میں ہم گیا میں کے پاس کہ سور کو سمجھا یہ قوم کا خون نوچے جا رہا ہے اربا پتی ہے کھرباں پتی ہے پھر بھی یہ سیر نہیں ہوتا بخیر یہ تو کتے سے بھی زیادہ ہریس ہے دونوں بھائی وہ اس نے کہا ایم میں نے ہمیں کہتا ہے تم بڑے بیٹی چو دوں جو مجھے ووٹ دیا وہ بھائی سچ تو کہہ دیا کہتا ہے میں بڑا بیٹی چو دوں ان سور کو ووٹ دیا میں کیا کسی کے سنتے نہیں جو لوگ بھوکھے آ گئے لوٹیں گے بھوکھے شیر کی طرح کہوں شیر شیر سور کے بچے شیر وہ ہوتا ہے جس کا دنیا پہ روپ ہو ہاکیم کے بیر سلطنت مروب نہ باشد وہ ہے جو باہر والے ملکوں کا اس پر روپ نہ ہو اگر روپ ہے تو وہ گدر تو ہو سکتا ہے شیر نہیں ہو سکتا تو سور میں نے کہا کس طرح غور سے سننا تیرا خون ہے یہ بیمان بھگیار بھگیار بھی بکری کو علامہ اقبال نے ان کی سکول والوں کی تعریف کی ہے یہ پیتے ہیں لہو رونے بھی نہیں دیتے یہ ایسے سور ظالم ہیں قوم کا لہو پیتے ہیں زبانی بھی نہیں کہنے دیتے اور بائی سنو حق بات کہنا حق مطالبہ کرنا یہ قوم کے بنیادی حق جائز مطالبات اور جائز مشورے اور جائز تنقید اور ان سوروں کو پتا نہیں بغاوت کس کو کہتے ہیں تو ہم خون خون نوچو قوم بولے بھی نہ بائی مان جیز تنقید جیز مشورے جیز مطالبات یہ عوام کے بنیادی حق کا ہے وہ سورو بولے کتے بغاوت ہے قوم اٹھ کڑی ہو چو تو اتر جاؤ یہ ہے بغاوت ورنہ قوم جیز مطالبہ بھی کر سکتی ہے جید مشورہ بھی دے سکتی ہے جیز تنقید بھی کر سکتی ہے بزرگ فرماتے ہیں دنیا کے جزوی حصے کے بادشاہ کو کہا پوری دنیا کے بادشاہ کو ادنا شخص حق بات کہہ سکتا ہے سورو یہودیوں کے آگے رام رام وہاں گدار ہو ہمارے لیے شیر ہو ارے کلاشن کو پلا بائیمانو بستی لوٹ لیتا ہے تم پر آئٹم میزائل رکھے ہیں تم نے عوام پر ظلم کیا یہ کیا بہادری ہے ارے بہادری ہے بہر فتوحات کرنا محمد بن قاسم سلادین ایوبی عوام پر ظلم کرنے والوں کو چنگیز کہاں گیا ہے امریکہ وہاں تمہیں حکل دے پیشاب نکل جاتا ہے بھائی مانو ہمارے لیے شیر بنے ہو کوئی شیر نہیں بوز ظالم ہمارے لٹیرے خون پینے والے دنیا کی بدترین حکومت پاکستان کی ہے اور دنیا کی بزدل عوام بھی ہم ہیں میں اپنے نام کہوں بے غیرت بولتے نہیں کہتا ہے تو سور کہتا ہے یہ سوروں کو سور میں نے کہا کیوں کہتا ہے غور سے سننا تیرا کون لگ رہا ہے شاید تو جاگ پڑے ہے مشکل علامہ اقبال نے فرمایا ہے اب باقی نہ رہی تو میں آئی نہ زمینری ایس سلطانی تا ہے سلطانیوں ملاؤں پیری اور فرمایا تیری روشن زمیری رہی نہیں تو مر چکا ہے اکبر البادی نے یہی کہا آباد مرنے کے یہ فلسفہ مردود ہے قوم کو دیکھیے مردہ بھی ہے موجود پھر تو کہتا ہے مردہ نہیں چلتا پاکستان کی قوم کو دیکھ یہ مردہ بھی ہے سور چل بھی رہی ہے اس نے کہا یہ انجن ہے نا ریلوے کا افسر رات جانتا تھا یہ انجن جو ہیں ریلوے کے ان کے موبلائل درموں کے حساب سے تبدیل ہوتے ہیں یہ بےمان کاغذوں میں کرتے رہے انجنوں میں نہیں کیا اسی ارب کے انجن کباڑے میں بیچ کر کھا گئے آ کر پوچھا اس نے اسی ارب کے اور منگا دی قوم کا خون ہے اپنا ایک پلاٹ بیچ کر تو لگا دے ادھر عمر بن عبد العزیز نے ساری جائیداد بیت المال میں دے دی ایک بیوی کا پتھر تھا قیمتی دے جہید میں فرمایا یہ بھی غریبوں کو لیے بیت المال میں دے دو ارے وہ حاکم تھے. یہ سور ظالم کرد اتارو ملک سوارو زمین خریدو محل اسارو ساری مکلو کا پیسہ پھر بھی سیر نہیں ہے اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہریش جو ہوتا ہے کتے سے بھی بدتر ہوتا ہے کہ کتا سیر ہو جاتا ہے ہریش کو پوری روئے زمین سونا بنا دو وہ سیر نہیں ہوتا چکوال کا فوجی مجھے کہتے ہیں کہ برگیڈیئر کی کالونی گر گئی یار باتیں تو میں ابھی بہت کرنی ہیں اب میں بتاؤں چار قسم کی لوگ بایات وقت موجود ہوتے ہیں کتنے پہلی قسم غور سے سننا پہلی قسم ظالم فاسک جابر لٹیرا بیمان، ڈاکو راشی یہ پہلی قسم ہے جو دوسرے کا نقصان کرے اور اپنا نفع کرے یہ بہت خراب قسم ہے بزرگ فرماتے ہیں بادشاہ اس کو ختم کر دے جس طرح مالی جڑی بوٹیاں نکالتا ہے اس طرح اس کو نکال دیں جتنا یہ قسم بڑھے گی اتنا ماحول پلیت ہو جائے گا پہلی قسم دوسری قسم کلیلی ایمان والے دوسری قسم کیا ہے جو کسی کو نفع نہیں پہنچاتے تو نقصان بھی کسی کو نہیں دیتے تیسری قسم کامل مومن میں اہل بسر جو اپنا بھی نفع کرتے ہیں اور خدا کی مخلوق کو بھی نفع پہنچاتے یہ اچھا ہے وہ بھی اچھی کلیل ایمان والی ہے اس کو کچھ نہ کہو ٹھیک ہے کسی کو نفع نہیں دیتے نقصان بھی کسی کو نہیں پہنچاتے چوتھی قسم اہل بسر مقرب لوگ جو خود تکلیف اٹھاتے ہیں دوسرے کو راحت نفع پہنچاتے ہیں خود نقصان اپنا کر کے دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کو راحت دیتے ہیں یہ مقرب اعلی قسم چو یہ کروڑوں میں کوئی ہوتا ہے جس طرح حضرت عمر خطاب رڈی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں حضرت عبد الرحمان ملے یا حضرت کہاں جا رہے ہو فرمایا میرے شہر کے قریب مسافر آئے ان کا مال بہت ہے دین کا سفر کرتے ہیں رات کو جاگتے ہیں میں جاؤں گا بادشاہ تلوار لے کر جا رہا ہے میں جاؤں گا اس کو کہوں گا آپ رات آرام کریں میں آپ کا پارہ دیتا ہوں خود تکلیف تقل اٹھائیں دوسرے کو راہ یہ تو آپ نے سنا کہ مجاہد نے پانی مانگا ماسکی پانی لے گیا دوسرے مجاہد نے کہا پانی اسے گلاس دینے لگا اس نے کہا اس کو دے اس کو دینے لگا تیسرے نے کہا پانی اس نے کہا اس کو دے پانی نہیں پیا موت جان کدنی ہو گئی وہ گیا وہ شہید ہو گیا تھا دوڑا اس کو دو وہ بھی شہید ہو گیا وہ بھی شہید تھا یہ اعلی قسم خود جان دے دی کہا بھائی پینی پیئے میں نہ پیے سمجھ رہے ہو اعلی قسم عام بات نہیں ہے یہ عام بات ہے سمجھ لوگے ویسے جو تعید نہیں کرے گا وہ تو بائیمان کی نشانی ہے میں سے بھی تعید نہیں کرتے رسول کسی بات بات سے کیا لیکن جو مومن ہے وہ اس بات سے نہیں بھاگ سکتا وہ پہلے پڑھ چکا ہوں کہ ہاتھ بے نیاز ہے کسی کی تائید کا محتاج نہیں کوئی مانے نہ مانے مانے گا اپنا فائدہ ہے نہیں مانے گا تو حق کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا حق نفے نقصان سے پاک ہے نفع مرا اپنا ہے نقصان اب مومنین سے میرا جو سوال ہے عام سے نہیں جر اللہ نے فرمایا فضکری نہ ذکر تنفاول محبوب نصیحت فرما فائدہ ایماندار کو دے گی تو رسول کی تبلیغ فائدہ نہیں دیتی ہماری کیا دیتی ہے اب میں یہ پوچھتا ہوں ایمان والوں سے کہ سکول سے پہلی قسم پیدا ہو رہی ہے یا کلیل ایمان والی بھی یار اگر غلط بات ہے تو بتاؤ آنکھوں کے سامنے ہے پہلی قسم ہے جس کا ختم کرنے کا حکم ہے اس لیے یہودی پیسے دے رہا ہے. کیونکہ ماحول کے دو قسم ہوتے ہیں کہڑے کہڑے بتاؤ گے ماحول کے دو قسم کوئی بتا سکتا ہے ایک قدرتی ایک بناوٹی اور سے سنو کوئی نہیں بتائے گا آپ کو ماحول قدرتی ہوتا ہے بناوٹی ہوتا ہے سہرا سمندر پہاڑ بیابان یہ قدرتی ماحول ہے جہاں بندے بستے ہیں وہاں بناوٹی ماحول ہے. بندے اچھے ماحول اچھا بہت بندے خراب ماحول پلی تو خراب وہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی تائید کرے نہ کرے یہ سکول سے کم فی قسم کلی لیمان والی بھی نہیں ہے اپنا چھرا مار کر اپنا پیٹ پال راشی اس قسم میں آ جاتا ہے رشوت جو ہے وہ مل جرائم ہے تمام جرموں کی ماں ہے اور راشی چوری ڈاکا بدماشی ٹھگی رشوت نام مختلف ہیں اثرات ایک ہیں یعنی چور ڈاکو ٹھگی بدماشی راشی ایک شاہ ہے راشی کو بڑا ڈاکو آخو بڑا بدماش آکو بڑا لٹیرا آخو کیونکہ ڈاکو غریب امیر کو لوٹتا ہے کبھی کبھار لوٹتا ہے چھپ کر زہر ہوتا ہے سارا زہر نہیں ہو سکتا اور راشی امیر کو لوٹتا ہے غریب کو لوٹتا ہے اور اور ہر وقت لوٹتا اس لیے دین کے نزدیک سب سے بڑا ڈاکو سب سے بڑا چور سب سے بڑا راشی حکمران کیونکہ رشوت مل جائے میں کبز امل ہوں تو مجھے کہنے دو کہ ڈاکو کرسیوں والے ڈاکو خانے سکول ڈاکیوں کے چیلڑے جو پڑھ رہے ہیں اور ڈاکیوں کے استاد جو پڑھا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے چپراسی سے لے کر ایک بندے کا بیٹا نہیں دکھا سکتا اور حضرت آدم سے لے کر جب بھی قوم کو بیمان کیا کافروں نے تین چیزیں استعمال کی عورت عہدہ اور پیسہ جب تک روزی کا بھروسہ بندہ اللہ پر نہ کرے وہ بچ ہی نہیں سکتا ایمان نہیں بچا سکتا علامہ اقبال نے یہی فرمایا عصر حاضر ہے ملک الموت تیری روح قبض کرتا ہے تجھے فکر معاش دے فرمایا وہ بےمان سعدی علیہ رحمت نے فرمایا اللہ نے تمہیں زندگی دی بےمان روزی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھ پر بھروسہ کر آسمان کے دروازے کھول دوں گا انہوں نے تعلیم کو رضوا سمجھا ہے جی نہ پڑھیں کس طرح کھائیں بے پڑھنے والوں کو تو نکمے کھلا رہے ہیں اب میں معیشت جلدی جلدی کرتا ہوں معیشت کہ ان بےمانوں کے پاس دین بھی نہیں ہے دنیا بھی معیشت پینے میں مشق کے لوں بےمان پڑھا رہا ہے تیرے شگ بتاتے ہیں معیشت سے دور معیشت گور سے سمجھنا حضر عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کو فتح فرمایا کافر بادشاہ آ فرمایا کلمہ پر. میں پر اس نے کہا نہیں پڑھتا فرمایا قتل کر دو عرض کی مجھے پانی پینے دو میں جلدی کر رہا ہوں پانی پینے دو فرمایا پانی دے دو عرض کی جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کرنا وعدہ فرماؤ آپ نے فرمایا جب تک یہ پانی نہیں پیے گا قتل نہیں کروں گا اس نے پانی ڈول دیا امیر المومنین میں نے پانی نہیں پیا آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا آپ حیران رہ گئے کافر ہو کر اتنا چالا فرمایا میرے دوست کے ساتھ رکھو شاید مسلمان رکھا گیا مسلمان ہو گیا غور سے سننا آپ نے فرمایا جا بادشاہی کر اس نے کہا میں بادشاہی نہیں کرتا امیر المومنین مجھے کچھ رقبہ دے دو میں کاشت کر کے روزی کھاؤں گا آپ نے فرمایا جاؤ بلا بادشاہ تھا ایک مربع سرکاری زمین سے دیکھ دو گئے تو ایک مرلہ بنجر نہیں تھا لوگ خوشحال تھے ہر چیز ہر کے گھر عام تھی اس نے کہا امیر المومنین ملک کی ترقی کا سبب معاشی اور یہ کافر ہے یہ بہمان کا ہوتا. یہ کہتے ہیں ملک کی ترقی کا سبب شاہباد کہتے ہیں بوٹیاں ارباں کی بوٹیاں کرو ارباں خرباں کی بوٹیاں لگا رہے اس نے کہا ایک مرلہ بنجر ہوا تو قیامت کے دن میں آپ کا ہاتھ مبارک پکڑوں گا امام یوسف گدا نے اس کی تعریف غور سے میں تیرا فکر بلند کر رہا ہوں عالم عالمت کو متصل بالقول اسلحہ احوال وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فاردہ پڑھا نہیں سکتا میں آپ کے افکار بلند کر سکتا ہوں عمل وہ حکومت پکڑی جائے صرف تیرا فکر تو صحیح ہو جائے تو اب یوسف گدا اب دیکھو ری سے لے کر بارڈر تک لاکھوں مربع ہاؤسنگ سکیم میں سولہ دفعہ یہ دنیا مٹی ہے ستارہویں دفعہ اب مٹنی ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے اب غور سے سننا تین نشانیاں گانے والی عام عورتیں بے پرد اور بڑی نشانیاں نوجوان محتم ہو جائیں گی مسلمانوں یقین کرو یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں یہ لگ جائیں کیونکہ عمریں نیچے آ جائیں گی پچیس تیس یہاں تک آپ دیکھ بھی رہے ہو کہ نوجوان مر رہا ہے ہوسن پ پی سے لے کر بیس پیس تیس تیس فٹ درمیان میں اور کھرگو روپے کی بوٹیاں کسان کو کچھ نہیں دیتے اگلے سال بارش ہوئی تو دانے کھائے کسان کو مار رہے ہیں دو دو لاکھ بل میٹر کاٹ گئے ہیں کسان رو رہے ہیں وہ بے مانو نہ تم میں دین ہے نہ دنیا معیشت بھی ہماری ختم کر دی کاشتکار کو کچھ دیتے ہیں نا نہیں دیتے تو ملک کی ترقی کا سبب اب کاشتکاری ہے صرف ایوب کہاں آیا تھا اس نے ہر کسان کو بیل دیا نچلے جنوبی علاقوں میں انہوں نے بڑے بڑے ٹیوب لگائے لاکھوں کی تعداد میں چنڈی سے لے کر کھانپور تک سیم تھی اب یہ لگے ہوئے ہیں دوسرے ٹیوب ویل یہ بائیمان بیچ کے کھا گئے وہ کھڑے ہیں سیم کے ہیں سو ساری نہر کھدائی وہ ٹیویل لگا دے وہ سیم کھچ کر نہر میں ڈال دیا اب وہ ہزاروں مربے کاش ایوب کان اوب باقی بیمان ڈیکوریشن یہ ادھر چھ پر پارک بنی ہے پانچ بیگوں میں چوبیس کروڑ روپیہ لگایا لو ہے لوہے سب نواز نے لکھا ہے ہم تمہارے خواب پورے کریں گے تو نہ مراد ان کو کھائے گا کسی غریب کو دے وہ مکان بنائے یہی پیسے کاشکاری پر لگا دے یہ سونا گناہوں کی شامت ہے نہ دین ہے نہ دنیا شبا تو بوٹیاں ہی بوٹیاں لکھو لاہور سے قصور تک دس دس ہزار روپے کی ایک بوٹی اور پھر بیگھو کے بیگے زمین ادھر چوک آزم بنایا ہے بہول پور تین بیگھے زمین لے گی ملتان سڑک پھر کیا ہے ادھر سے بھی غریبوں کے گھر پر سڑک رکھی ہے ادھر درمیان میں چالیس فٹ یوں ہی پڑی ہے یا دماغ خراب ہوتا ہے کوئی ایسے بئیمان بے وقوف حکمران ہمارے گناہوں کی شامت ہے بےمانو وہی زمین نکال دو غریب عوام وہ فائدہ اٹھائے تم بیگھے بیگے دو دو بیگے اکلا کلالے لے کھوپر اب جاؤ آپ مدر صاحب وسیم صاحب کا کلا لیا لکھو دو سو بیگے میں اس نے کلب بنایا ہے ہاں پینس کروڑ رو پینٹ ارب روپیہ لگا دیا پہاڑ بنا ہوا ہے یہ کلب ہے دو سو بیگہ زمین بنجر اور ارباں روپئے لگ گئے کاشت کار کو دیکھ رہے ہیں نا سور کے پاس دین ہے نہ دنیا جو یہودی کہتا ہے بس وہ کرو یہ تو یہودیوں کے پرستار ہیں جس طرح اللہ نے فرمایا لا یا خبالا کافر تمہاری تباہی میں کسری نہ چھوڑے ٹائم ہو گیا یار ایک بات ضروری اور سنا دو محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو کلما ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں تین سو تیرہ رسول ہیں تو رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے کلمہ تو پڑھتے ہو بتاؤ مجھے آخر فرق ہے رسول نبی میں نہیں وہ کیا ہے اب میں بتاتا ہوں رسول ہوتا ہے صاحب شریعت صاحب کتاب بھی کتاب چار العدم رسول بڑی کتابیں زبور طور تن جیل اور شرقان مجید باقی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے یہ غور سے سن لو جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ قانون کا تبادلہ فرماتا ہے شریعت کا تبادلہ فرماتا ہے رسول بھائی پھر نبی اس کے قانون کا پرچار کرتے ہیں نبی کو نئے قانون لانے کی اجازت نہیں اور غور سے سن قانون بنانے کی کسی رسول کو اجازت نہیں قانون میرا رب بناتا ہے رسول کی مارفت کرتا ہے سمجھا آئی رسول نبی میں فرق رسول رسول کا ناسخ ہوتا ہے طور تعی زبور منسوخ داود علیہ السلام کی رسالت منسوخ یہ نہیں رسول رسال رسول ہوتا ہے اور رسول آکام سے تعبیر ہے گمار سلنا میں رسول اللہ لے یہ تو اللہ میرے رسول کی شان اس میں آئے کہ حکم اور قانون اس کا مان اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا مابو مرچا لگوانے آئے اب فرماتے تھے ملا دے فساد پھنسا دین یا حضرت کیوں فرمایا ملا ملاد کرے گا سارے دین کو رخصت سلا کا ملاد عام ہو جائے گا ولی کا ملاد نہیں رہے گا یا حضرت ملا کا ملاد فرمایا میں کا ملاد ہے دین کو چھوڑ کر کو برباد کر نفس و شیطان کو شاد کر جیب میری آباد کر پھر ملاد کر فرمایا یہ ہو جائے گا ولی کا ملاد ولی کا ملاد دین کو چھوڑنا دین کو آباد کر نفس و شیطان کو شاد نہ نفس و شیطان سے جہاد کر جی میری آباد نہ رسول خدا کو شاد کر پھر ملاد یہ نہیں رہے بھائی مان اس لیے ذات کا ملاد کافر بھی مناتے تھے جب آپ نے بے ست فرمائی رسالت کا اعلان کیا ہی کٹھے ہو گئے کیوں رسول نہیں مننا رسول منے گا تو حکم ماننا پڑے گا قانون تو میں نے آیت پڑھ دی کہ میرے رسول کی شان ہے کم قانون اس کا مانو رسول بھیجا بھی اس لیے جاتا ہے نبی اس کے قانون کا پرچار کرتا ہے نیا قانون نبی کو لانے کی اجازت نہیں اب تو آئی زبور کیا کام منسوخ حضرت موس علیہ السلام ناسخ داؤد علیہ السلام کی رسالت منسوخ سمجھ رہے انجیل آئی عیسا علیہ السلام کی رسالت ناسخ ہو گئے آپ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت منسوخ یعنی رسول ہوتے ہیں احکام منسوخ ہو جاتے ہیں رسالت احکام کے ساتھ تعبیر ہے قانون کے ساتھ تعبیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ سب کے ناصر اللہ تبارک کے بزرگ لکھتے ہیں اور بھی آخری بھیجنے کی بہت حکمتیں ہیں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ میرا محبوب سب کا ناص ہو میرے محبوب کا ناصف کوئی رسول نہ ہو اور بھی بداتے ہیں میں بہت کرتا لیکن وقت نہیں ہے اتنا سمجھ لو کہ رسول کے بغیر کسی کا قانون نہیں چل سکتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے بغیر کسی رسول کا نہیں چل سکتا یہ آپ کے سب کے ناسخ اور اللہ کی غیرت نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میرے محبوب کا کوئی رسول ناسخ ہو غور سے سننا تو کہتا ہے جی سکول والوں کو کافر ارے کافر کو کافر کو وہ میں چڑے مومن کو کافر کہو وہ بھی نہ چڑے کیونکہ مومن کو کافر کہنے والے ہو جائیں گے مومن کافر ہوتا ہی نہیں چس چی نے ہمیں کافر کر دیا ہو ایمان اگر تم مومن ہو تو ہم ہو جائیں گے تم تمہیں اتنا پتہ بھی نہیں ہے ایمان تمہیں پھر تم مومن کس کے ہو خدا قسم ساری دنیا مومن کو کافر کہے مومن کافر نہیں ہوگا کہنے والے ہو جائیں گے اگر تمہیں اپنے ایمان پر یقین ہے تو تم خاموش رہو چڑتے کیوں ہو قانون میرا رب بناتا اشاد رسول کی معرفت کرتا سمجھ گئے تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کا کوئی رسول ناسخ ہو سکول والوں نے کس کو ناسخ بنایا ہے جو کہتے ہیں مسلمان ہیں اور مانو تم تو کافروں کے بھی کافر ہو ارے بریٹ کو ناسخ بنایا آپ کا جس کو نہ ماں کی پہچان نہ بہن کی پہچان کتے کھائے سور کھائے ماں پر چائے وہ نہ سے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہمان اس کا قانون چلا رہے ہیں نہیں پھر بنایا ہے, اس نے چلایا تو سورو تمہارا خدا بھی برٹش ہو گیا جو ماں پر شادی کرے پھر تم بھی کرو جب تم نے اسے رسول مان رکھا ہے تو پوری تباہ کرو برٹش کو اور خدا بھی برٹش کو قانون بھی برٹش نے بنایا ہے اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کافروں کے ہم ہیں کافر کافر خدا ہمارا فرماتے ہوئے ہم کافروں کے کافر ہیں کہ برٹش ماں کو ہم نے خدا بنا رکھا ہے اور رسول بھی اس کو ب... پھر بئیمان ملاد کس کی کرتا ہے ملاد برٹش کی کر بیمان تو ملاد کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نے برٹش کو سید الانبیاء کا بھی رسول بنا دیا پھر تو کہتے ہیں ہم کافر ہیں نہیں سمجھ ہی بات یہ تبلیغ ہے یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں سنائے گا ہاں یہ جان لینے والی باتیں ہیں یہ کون سر پہ کفن باندھے چلا ہے حق کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں کہ کون زی وکار ہے خواجہ صاحب کہنے وہی راہ دے آ میں نہا یہ آئی قدم بھی ہو نہیں ودا پچھونے دینا دیکھی کنڈ والا ہیلا کری سر تئی تڑی بے مانو دین سر کا مطالبہ کرتا ہے تم کہتے ہو باتیں سچتا ہے ابھی میں راہ گزر میں ہوں منزل میری بہت حدود راہ حق پر سر کٹا کر پھر میں پہنچوں گا ضرور ابھی میں نامکمل ہوں سن بات میری پر سرور خوشیاں مناؤں گا تب سخی جب ہوگا سر میرا سر دے دے, دے میں نامکمل بے نیاز سر قبول نہ بھی کرے تو جیتی سر دے نہیں لینا میں حق راہ دے پہنچ ہی نہیں سکتا سر کا مطالبہ بحث اتنا آسان نہیں ہے جو ملا بحث کی خبریں دیکھتے ہیں بےمان ہے بحشتی خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دس صاحبہ کو پتاوا آس میں یہ بات ہے کہ جو کسی کو بحث کی خبر دے وہ خود بھی جہنمی ہے جو اپنے آپ کو بہشتی سمجھے وہ بھی متلک جہنمی ہے امام ابو ہے نی فرہمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ بہشتی کس کو سمجھتے ہیں پھر میں نبی کو دوسرا نبی جس کو بشارہ یہ ملا کی ماں کی بحث حضور صلی اللہ علیہ وسلم دس کو بشارت دے تو سب کو بہستی بنائے ہوئے ہیں آپ بیٹھے سا... کابے کے سائم بات ہے یار سا... کاباہ ممبارک کے نیچے بیٹھے صحابہ آئے صاحبی کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے جو ریت انگاروں پر پیتے گئے ایک صحابی نے کہا عرض کی یا رسول اللہ مجھے کافر نے انگاروں پر پٹایا میری چربی سے انگارے بوجھ گئے اب سن گئے یا رسول اللہ آپ بھی موجود ہیں ہمیں کافر ریتنگا اوپر پیٹ رہے ہیں تو آپ خاموش رہے ہیں. جو بےمان لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ رسول خاموش ہے اس کے پاس جواب نہیں ہوتا جو صوفیہ کرام کا عقیدہ ہے وہ فرماتے ہیں اگر رسول خام آش ہے تو فوراً سمجھ وہی اترنی ہے یہ نہ کہ اسے پتہ نہیں ہوتا یا رسول اللہ موجود ہمارے ساتھ یہ ظلم وہی اتری اللہ صحابہ کو جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے ملنا تو بحث تمہیں ایسے ہی دے دیتا ہے آپ فرماتے تھے جو نعت پڑھتے ہیں شریعت پر عمل نہیں کرتے ان کا دور کا واسطہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر واسطہ بنانا ہے تو شریعت پر عمل کر اسلام پہ آ جاتے ایسے نعت حرام ہے جو اسلام پر آتا نہیں ایسے نات شروع کر دے یہ مسئلہ بہت لمبا ہے اب میں آپ کو ایک بات بات ہے تو بہت ہیں اور بہت قیمتی باتیں ہر بات قیمتی ہے مسلمانوں یہ سکول والوں کی ایک بے وقوفی سناؤں تجھے جو سمندر میں ملا وہ بھی پاگل ہو جائے یہ کیسے پاگل ہے نام عام ہوتا ہے اللہ کب خاص ہوتا ہے سمجھے گا تم میں بھی وہی جو سمجھدار ہوگا عام بندہ نہیں سمجھ سکتا بےوقوف نہیں سمجھ سکتا اللہ نے فرمایا فضب کرنا دیکھا محبوب نصیحت فرما صرف فائدہ ان کو دے گی جو مومن ہوں گے اب حضور کی نصیحت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مومن کو فائدہ نہیں دیتی تو میں کتوں سے بھی بتتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں نام آم ہوتا ہے اللہ خاص ہوتا ہے اب ساری دنیا محمد سوین رکھے گی کہو تو صحیح یار. یہ بات بھی سوچنے کی ہے تئی تو کر دو پتہ لگے لوگوں کو مجھے بھی ان کو سمجھ آ گئی ساری دنیا محمد سوین رکھے گی یہ نام عام ہے لکب خاص ہے جب بےمانو بہت بے وقوف ہو جب ساری دنیا کا نام ایک نہیں ہو سکتا تو بےمانو لکب کیسے ایک ہو سکتا ہے لکب تو خاص ہوتا ہے ایک نبی کا دوسرے نبی کو نہیں لگ سکتا جب اموم میں اشتراک نہیں ہو بولے کتے پھر خصوص میں کہاں جس کو دیکھو کنجر سار مجوسی سر یہودی سار ساری کافر بھی سار وہ بےمان سار کا مانا جناب علی کرے گا تو کافر ویسے ہے بھی کافر کافر ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے کافر کو کہا کل نام بل ہو کتے سوار سے بتر تو کافر کی تعظیم کرنے والا کافر کافر کو جناب علی کہے گا تو پھر جناب علی کیسے مانا ہو گیا کہ میں کال ہے سار بھائی تو بھی سار میں سر کا مانا کرتا ہوں دلہ ایمان سے یہودی دلہ ہوتا ہے نا تو سر وہی ہے ہمارے اپنے لکم ہے حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب مولانا سردار صاحب رانا صاحب سوبی صاحب ملک صاحب یار ہمارے کتنے لکام ہیں سب کو حضرت صاحب کہو گے کبھی لگ مسلمان ہو سمجھ لو یہ بے وقوف بدترین باندر قوم کے نزدیک بھی یہی آئے کہ لقب کبھی ایک نہیں ہو سکتا سب کا جب نام ایک نہیں ہو سکتا جب عموم میں اشتراک نہیں ہو بھائی مانو بولے کتے کیا دونوں کون کو پھر خصوص میں کہاں اشتراک ہے سب کو سر میں کالے سر سب کافر کو تو جناب علی نہیں کہو گے پھر سر کا مانا جناب علی میں سر کا مانا کرتا ہوں دلہ پھر آپ کی ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھی کوئی بوڑھے بندے بیٹھے ہوں گے پھر خواتین خاتون جنت سے تعلق تھا تقریر کرتے تھے خواتین و حضرات سمجھا وہ خاتون جنت سے تعلق تھا اب و سور نے نکالا لیڈیز لیڈی ڈہینا سے تعلق لیڈی کہتے ہیں کنجری کو جس کا سو خسم ہو مر گئی کہا. ایمان سے ہماری اپنی وہ قومی دنیا میں برباد ہوتی ہیں زلیل ووار تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں پرستار تہذیب غیر بھی یہودی کی جس کو نہ ماں کی پہچان نہ بہن کی پہچان سور کھائے کتے کھائے بیمانو دنیا کی سب سے بری تہذیب جو ہے وہ یہودی کی ابو ڈیڈی ماں لیڈی اولاد سور دی بچی ساری ٹیٹی یہ چھوٹے کپڑے اس کا مطلب ہے ان کا نہ کمی سو قدم دونوں دوبر لوگ گئے یہ الماری ہے نا سور نے کہا چھوٹا کپڑا بیچ اس کا معنی یہی ہے کہ دونوں دوم اگلے پیچھے دکھاؤ یہ الماری وہ ہے شوکیس وہ شوکیس سودے کو تو ڈانپ دیتا ہے نظر یہ بھی بےمان سودا دکھاتے ہیں بیچ میں کپڑے دینے کا مطلب یہی ہے کہ آگے ننگے پیچھے ننگے وہ گھر جاتے ہو میں نے کہا کہ ہاں میں کہ بےمانو بیٹھی تو ہیں لیڈی مزدورات ہوتی تو تم سے پوچھتی نا براد ننگے ہو کر گھر آ گئے کتنا بحری تہذیب ہے اللہ تبارک اسلام دے رکھے دے ایمان تو اور اپنی تہذیب نصیب فرمائے ختم شریف پڑھنے نہیں رحمان علم یکله کوفہ بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب من شر ما خلق ومن شر غاسق من شر النفاثات في العقد من شر, شر حسد اذا الله قل اعوذ برب الناس ملك الناس, الناس, الناس, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الج innات الله الرحمن, الرحمن الحمد لله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکن عبد و یاکن استہین اہدن سرات المستقیم انسرات اللذین آنامتا لہم غیر المغروب علیہم بسم الله الرحمن الرحیم الف لامین ذالک الكتاب لا رب فی خدل المتقین الذین یومنون بالغیب و یقیمون السلاة و امیم ماردک نامین فکون والذین یومنون بماردل عجلیک و ماردل من قبلک و بالآخرات ہم اولائکا اللہ من ربیہم اولائکا ہم المفلحون انا رحمت اللہ قریب من الموثنین دعوہم شیع صباحنک اللہ موثنیتون فی حسنا وآخر دعوہم الحمدللہ ربیہم ومارسلناکا اللہ رحمت اللہ ما کانا مصمت عقا حدن رجال حق رسول اللہ و ختم النبی وکانا اللہ بکل شہن ان اللہ و ملائکات ویسی اللہ یا ایوہ الذین آمن صلو علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی اخر خلقہ ہی نور عرش و زینت ف محمدیون علی الیہ و علی صحابی و علی اہل بیت و علی ازواجین و رحمۃ کی یار قل الحمد للہ الذی نتخذ ولدو ولم یکل شریک فی الملک ولم یکل اللہ ولی یوم الذل و کبر المتکبیر الله اکبر اللہ. لا اله الا اللہ الله اکبر الله اکبر وللہ الحمد امیاں اب جو متوام پکائے جا خرچہ اٹھی کرنا جو تو تم پکائے آخو ہاں جی نہ میں کچھ زیادہ تا جو تو تم پکائے دیر نہ کر یار تنسل پاگ لیں گے نو گ لے جو تو آم پکائے جو میں پکا آتا بیٹھا جی نہیں آکھ سکتا جرا خرچہ کیتے ہاں اندا سواب اندا سواب, سواب، واسطے خدا دے تیرے ملک کی تا کبل تو میکو بکشیس نا میا بکیس کبیل تو بائے